فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ شیطان کے رستے میں لڑ ہیں فرمایا اولیاء شیتان بس لڑو تم شیتان کے دوستوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں آ جاؤ کیونکہ وہ شیطان کے لیے ضرورت میں آئے ہیں تم رحمان کے لیے ضرورت میں آ جاؤ ان نقید شیتوان کا نظفہ یقیناً ہے شیطان کا مکر چال کمزور شیطان کا چال کمزور ہے اور رحمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لہذا تم اللہ رب العالمین کے توحید کے لیے لڑو اٹھ کڑے ہو اور کسی کے تکلیف کے فرواہ نہیں کرو اگر تمہیں کوئی شہادتیں مل جاتی ہے کچھ علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں یہ تو ہوگا جیسے صورت میں میں فرمایا تکلیف پریشانی پہنچ چکی ہے کچھ ساتھی زخمی ہو گئے ہیں کچھ شہادتیں مل گئی ہیں تو ایسا تو ان کو بھی ملا ہے بدر میں ان کو مار پڑی ستر مردار اور ستر کو تم قیدی بنا چکے تھے لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کتاب اللہ کے لیے ہے لہذا جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں ان کی یہ فوائد ہے کہ ان کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ آخرت میں بہت بڑا اجر ہے چاہے دنیا میں شہادت مل جائے مال گلی مت نہ ملے فتوحات نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے فقاتر اولیا شیطان کا چال بہت کمزور ہے آپ نے نہیں دیکھا لوگوں کے, کے رکھو اپنے ہاتھوں کو نماز قائم کروکات اور زکات ادا کرو فلم اور جب لکھ دیا گیا ان کے اوپر فرض کیا گیا ان کے اوپر اچانک انہوں میں سے ایک گروہ ڈرتا تھا لوگوں سے تخشیت اللہ اللہ کے ڈرنے کے معنی جو سے کہا اللہ سے برنا چاہیے اوشد تخشیت آیا اس سے بھی زیادہ سب برنا وقان انہوں نے کہا رب بنائے ہمارے رب لما قتب تعالی انجل ختال کیوں تو نے فرض کیا لکھ لیا ہم ہمارے اوپر ختال ہمارے اوپر لڑنا تم نے کیوں مقرر کر لیا فرض قرار دے دیا لازم قرار دے دیا لولا لاخر تنا کیوں تو انہیں قریب نہ دی ہمیں مہلت تک ایک مدت قریب تک ہمیں مولت دے دیتے پھل آپ فرما دیجئے متع اور دنیا قلیل دنیا کا متا مال دولت چیزیں بہت کم ہیں وہ آخرت و خیر آخرت کے چیزیں بہت اعلی ہے بہت بہتر ہے لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے فتحلام تلم ظلم نہیں کیے جاؤ گے مصر داغے کے برابر <خخ> اللہ سبحانہ بہان و تعالی نے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے قتال کی فرضیت کے بعد پریشانی کا اظہار کیا اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نماز پڑھو اللہ کی بندگی کرتے رہو مکے کے اندر تمہارے پر جہاد کی فرضیت نہیں ہے اس لیے کہ افراد کم ہیں قوت اور طاقت نہیں ہے قوت اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اب مسئلہ یہ ہوگا کہ کم قوت کی وجہ سے چونکہ اللہ کو تو علم ہے کہ اس وقت میرا نبی اور صحاوہ یہ مشرقین کے ساتھ لڑانے کے اہل نہیں ہے ان کو مہلت دی مکے میں جہاد نہیں ہے البتہ یہاں ایک قانون کا ذکر ہے کہ ایک عمل کا جب اب دور نہیں آیا تو اس عمل کی تیاری بھلے کرو لیکن اس کے معصوہ جو امال ہے اس میں تم قوت اور طاقت استعمال کرو نماز ادا کرو زکوات دیتے رہو اور اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ دو زکوٰۃ کی فرضیت مکے میں آ گئی البتہ اس کے لیے نصاب کا تعین کہ کس چیز میں کتنا دیا جائے اس کے تفصیل مدنی مدنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو دی ہے فرمایا جب قتال کی فرضیت آ گئی علما کو تبال قتال فرق اللہ سے خشم یہاں ان منافقین کا ذکر ہے جو, جو قتال کے فرضیت کے بعد یہ جملے کہہ رہے تھے کہ یہ کتاب کی فرضیت کیوں ہوئی میں مولت دیا جاتا ایسا کیوں ہوا جریف سے ہمارے موت تک ہم مر جاتے چلے جاتے لیکن اللہ نے کتاب کو فرض کر دیا ہے اللہ ہے یہ تو لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق اللہ سے ڈرنا کیسا ہوتا ہے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا سے مٹا سکتا ہے وہ ہم پر اگر عذاب اسمان سے بھیج دے تو ہم سارے مٹ جائیں گے وہ ہمارے قتل کرنے پر قادر ہیں تو اللہ کے مخلوق سے ایسا ڈر یہ تو بہت بڑا جرم بہت بڑا گناہ ہے نئی مخلوق سے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے موت ان کی قدرت میں ہے ان کے قبضے میں ہے وہ تو ہمیں ملیامٹ کر دیں گے جس طرح آج بعض منافق امریکہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں یا اور کفار کے بارے ان کے پاس بڑی قوت ہے طاقت ہے وہ تو یوں بھی کر سکتے یوں بھی کر سکتے نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ پر یقین بروسا توکل اعتماد یہ بہت اہم ایمانیات میں سے ہیں اور اسی بنیاد پر دنیا میں ایمان والوں کی زندگی قائم ہے فرمایا کے بعض لوگ وہ ہیں ایک گروہ ان میں سے مسلمانوں میں سے کہ وہ ان سے اس طرح ڈرتے ہیں خشیت اللہ فرمایا وشد یا اس سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ خوف اللہ کے خوف سے بھی بڑھ کر خوف جبکہ اللہ رب العالمین نے مشرقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایمان والوں سے ڈرتے ہیں اور ایسے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ لہن تم اشد من اللہ حشر میں اللہ نے فرمایا ضرور تم ان کے دلوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر ہو لان تم اشد و فی من اللہ, اللہ, اللہ سے بے زیادہ تم ان کے لیے سبب خوف ہو تم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں اے ایمان والو تو یہاں پر منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ منافقین مشرقین سے کفار سے اس طرح روتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ سے بھی بڑھ کر ان سے خوف کرتے ہیں یہ ایمان والوں کے صفات نہیں ہے یہ منافقین کے صفات اور ساتھ میں ان کا یہ کہنا کہ اللہ تو نے جہاد کو ہم پر کیوں مقرر کیا اس کو مہلت دے دیتے ہمیں تو مانا ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ فرماتے مہلت کس چیز کے لیے چاہتے ہیں دنیا کے کل متا دنیا قلیل دنیا کا سامان دنیا کے تو ہے ہی تو نہ سب ہاں یہ جہاد یہ کتاب یہ دن پر من مٹنا یہ اخرت کے لیے ہے خیر المن تقام آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوا اختیار کیا ہے جن کے اندر تقوا ہے پہروزگاری ہے دینداری ہے،, ہے ان کے لیے آخرت بہتر ہے تو ان کے لیے کیوں بہتر اس لیے کہ ان کے لیے جنات ہے ان کے لیے باغات ہے ان کے لیے حرالعین ہے اور مومن عورتیں جنت میں ہیں ان کے لیے بہترین مومن باغ مومن خوبصورت شوہر اعلی قسم کے دس دس مردوں کی قوت والے شوہر اللہ تعالی عطا فرمائیں گے تو فرمایا لمنت تقوا آخرت ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی جو ہے تقوا یہ ہے بنیاد یہ ہے نجات کے لیے سب سے عظیم رستہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین سب کچھ دیتا ہے تو فرمائے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہیں یہ آخرت کے نعمتیں اور جو دنیا کے پیروکار ہے دنیا کے پجاری ہے دنیا کو سبقت دینے والے ہیں دنیا کو مقدم کرنے والے ہیں آخرت ان کے بارے میں بہتر نہیں ہے ہلاکت <تصفح> <سؤال> <والان> نہیں کیے جاؤ گے داغے کے برابر مانا یہ جو تم نے عمل کیا ہوگا دنیا میں اس میں تمہیں کوئی اجر کے اعتبار سے کمی نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ پورا پورا تمہیں اجر دے گا دنیا میں تم نے مال خرچ کیا اپنا خون اللہ کے رستے میں دیا ہے اس کا بہت بڑا قیمت ہے جو بھی تم عمل کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا الموت جہاں کہیں بھی تم ہوں گے پائے گا تم کا موت کن تم سے بروجم مشیدہ اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں ایسے قلعوں میں تم زندگی اختیار کرو جو انتہائی قوت والے ہو طاقت والے ہو جس کے لیے ٹوٹنے کا گر جانے کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو لیکن وہاں پر بھی موت نے آ کر تم سے ملاقات کرنی ہے جیسے ضرورت جمن میں فرمایا ان نو ملاقی کو یقیناً وہ موت تفرم ہو جس تم رہے ہو وہ تم سے ملاقی ہے ملاقی کے معنی ہوتے سامنے سے آ کر ملاقات کرنے والا اب باغے تو انسان اس سے جو پیچھے سے آئے موت سے کیسے بھاگیں گے وہ تو سامنے سے آئے گا نو کم وہ تمہارے ساتھ ملاقات کرے گا جہاں فرمائے گدر موت موت تمہیں پائے گا بولو کن تم سے بروج مشہور اگر چاہو تم مضبوط قلعوں میں یہ اللہ سبحان ہو تعالی نے فرمائے کہ موت سے بھاگنے کے لیے سارے رستے تم تلاش کرتے ہو اور جہاد کے تاخیر بھی تم اس لیے چاہتے ہو کہ ہم موت سے بچ جائے کیونکہ جہاد بھی سبھی اللہ میں تم سمجھتے ہو موت ہے تو اس سے بچنے کے لیے تم یہ رائے فرار اختیار کرتے ہو لیکن وہ موت تمہیں چھوڑے گا نہیں وہ تو, تو ہر حال میں تم سے ملنے والا ہے تم سے ملاقات کرے گا اس کا ادراک تمہارے ذات کا ادراک اس کے لیے لازم ہے اللہ نے تمہارے اوپر وہ کلے بکم دوسرا صورت السدا میں فرمایا اس موت کو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے اور ایک ملک الموت کی ذمہ داری لگا لیا ہے اور تمہاری لسٹیں ان کے پاس موجود ہے وہ موکل ہو چکا ہے تمہارے موکل مقرر کر دیا ہے اس فرمایا و ان تُسَبَّبُ مُحَسَنَتُهُ یَقُولُ ھَذِهِ مِنْ عِندِ اللّٰہ اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی بلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کے جانب سے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ رسول کا میعاد کی ہے یہ نبی آیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے جن کو غلبہ دے دیا ہے دن غالب ہو گیا ہے کفار سے ہم نے علاقے چھین لیے ہیں مالِ نعمت آ گیا ہے نہیں یہ تو میرا ان اللہ کے طرف سے ہیں و ان تُسَبَّبُ سَیِّئَتُهُ یَقُولُ ھَذِهِ مِنْ عِنْدِک اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف تو کہتے ہیں آپ کی جانب سے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا تکلیف اور پریشانی کے نسبت تو اللہ کے رسول کی طرف ایمان والوں کے طرف اور جب کوئی اچھائی بلائی ان کو مل جائے تو اس کا نسبت اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے طرف بلائی آ جائے راحت آ جائے غلبہ آ جائے دین مال دولت تو اس کا نسبت اللہ کے طرف اور تکلیف پریشانی آ جائے اس کا نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے طرف اور ایمان والوں کے طرف مصعلۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ ہے اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے نحوس کا تذکرہ کیا تو وہ مصع علیہ السلام کی طرف صورت عسین میں ہم پڑھیں گے صورت آراف میں پڑھیں گے کہ ان بدبختوں نے ان ظالموں نے نبیوں کے طرف یہ نسبتیں کی کہ ان کے وجہ سے یہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں پریشانی ہیں علاقہ ان کے اپنے اعمال کے اندر یہ چیزیں موجود انبیاء علیہ السلام علیہ السلام نے اس لیے یہ جواب دیئے تھا تمہارے نحوست تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کے وجہ سے تم منحوس ہو تمہارے پر اللہ کے عذاب آ رہی ہے فرمایا قلعا فرما دیجئے قلعا من اللہ یہ سب کے سب اللہ کے طرف سے ہیں معنی یہ راحت آ جائے یا پریشانی آ جائے تقدیر کے اعتبار سے یہ اللہ کے پاس سے ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے اللہ کے پاس سے ہوتا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر پریشانی آ جائے تنگ دستی آ جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں اگر مومنوں پر آئے تو امتحان اللہ کی طرف سے اللہ ان کو جنجوڑنا چاہتے ہیں ان کا امتحان کرنا چاہتے کافر ظالموں پر آ جائے تو اللہ ان کو دنیاوی عذاب دیتا ہے یہ جی بھی ان کے لیے بطور امتحان ہے ولنذقن من العذاب الادنا دون العذاب الاكبر العلم يدون تاکہ حق کے طرف آ جائے فرمایا کہ یہ آپ بتا دیں ان کو کہ یہ دونوں باتیں اللہ کی جانب سے کمالھا اولئک القوم لا يقادون حدیثا کیا وہ اس قوم کو ان لوگوں کو قریب نہیں ہے کہ سمجھے بات کو اس میں اللہ رب العالمین نے انتہائی کے ساتھ ان کے سمجھ کے تردید کی ہے یہ لوگ بات سمجھنے کے تو قریب بھی نہیں لپکتے ان کو تو قریب سے گزر بھی نہیں ہوا ہے فقاحت کا سمجھ کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منافقین اللہ کے دن کو نہیں سمجھتے مشرق کافر اللہ کے دن کو نہیں سمجھتے یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ایمان والوں کے لیے ہے ایمان والے اللہ کے دن کے فہم حاصل کرتے ہیں وہ فقاہت حاصل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو حدیث کا اطلاق قرآن کریم میں تیئیس مقامات پر ہوا ہے کبھی اللہ رب العالمین نے قصے اور واقعہ کو حدیث کہا ہے کبھی اللہ رب العالمین نے مطلق کسی خبر کو حدیث کہا ہے کبھی اللہ سبحانہ نو تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو حدیث کہا ہے جیسے صورت تحریم کی آیات نمبر تین میں ہے اور کبھی اللہ رب العالمین نے وہی کو یعنی قرآن اور سنت کو دونوں کو حدیث کہا ہے جس پر قرآن کریم کے بہت سارے آیت گواہ ہے صورت زمر آیات نمبر تیئیس میں صورت جاسیہ آیات نمبر چھ میں صورت نجم آیات نمبر انسٹھ میں صورت واقعہ آیات نمبر اکاسی میں اور صورت مرسلات آیات نمبر پچاس میں صورت نسا آیات نمبر ستاسی میں صورت یوسف آیات نمبر ایک سو میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحی کو قرآن کریم کو حدیث قرار دیا ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ حدیث کے سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت کے سمجھنے کے لیے سمجھ لینا تو یہ دور کی بات ہے اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے ہیں بلکہ اس سے دور دور رہتے ہیں تو اللہ سے بہانگ نے یہ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے یہ پھر نحوست کو دیندار لوگوں پر ڈال دیتے انبیاء پر ڈال دیتے بھی یہی مسئلہ ہے انبیاء علیہ السلام نے جواب ان کا کیا دیا ہے کالوت رکم تمہاری نوسط تمہارے ساتھ بد بدعمادیوں کی وجہ سے اللہ نے تمہاری نوسط تم پر مسلط کی ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے دیندار لوگوں کا قصور نہیں ہے تمہارے آپ نے اعمال کی نحوست کا وجہ ہے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اگر ان کو کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کہتے ہیں یقو ان کو جواب اللہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے لیکن ان لوگوں میں فقاہت نہیں ہے بات کو سمجھنے کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے عقیدے توحید کو سمجھنے کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے نا فرمائے اس استطاعت نہیں بلائی مسیح تو اللہ کی طرف سے پہنچے آپ کو من, کو من سیا کوئی تکلیف فمن نفس کا تو وہ تیرے نفس کے طرف سے رسولا بے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول وکفا باللہ شہیرہ کافی اللہ تعالی گواہ اس میں ایک تو عام لوگوں کو مخاطبہ ہے ہر آدمی کے لیے کہ تم میں سے جس کو بھی تکلیف پہنچ جائے اس کا سبب کیا ہے سبب اس کے نفس کے اعمال ہے اپنے احمد اور جو راحت پہنچ جائے وہ راحت اللہ کے رحمت میں سے ہے حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو نیکی کا عمل کرو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے ظاہر الفضل میں اللہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو اس کو اپنے نفس کی طرف منصوب کرو کیونکہ برائی اللہ نہیں پسند کرتے اپنے بندوں کے لیے اس برائی کے اسباب یہ خود بناتے ہیں تب جا کر یہ عمومی عام آدمیوں کا خطاب ہے ہر آدمی کے لیے وارسل و کباب شہیدا بے ہم نے اور تیرے رسالت کی شہادت کے لیے اللہ کافی ہے اللہ رب المین تیرے رسالت پر گواہ ہے تو اللہ کے نبی ہے یہ <coughs> لوگ جتنے انکار کرنے والے ہیں ان کی شہادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے <شَحَادَتًا> شہادت میں بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے کون سی چیز ہے وہ جواب اللہ نے خود دیا ہے قل اللہ شہید کہو کہ اللہ گواہ ہے بینی و بین کو اللہ سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی ہے میرے تمہارے درمیان میں اللہ کی شہادت ہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں تمہارے طرف آیا ہوں حق لے کر آیا ہوں اور تم اس کا احراض کرتے ہو اس کا نتیجہ نقصان کی صورت میں تجھے ملے گا اور یہ نقصان پھر ابدن ہے ہمیشہ کے لیے فقط جس نے اطاعت کی اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت جس نے بھی کی فَقَدْ یقیناً اللہ کی تعاعت کی وہ من ط اور جو بھی پھر گیا ہمارس اللہ علیہ حفیظہ نہیں بھیج ہم نے آپ کو اس پر نگاہ جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کا متے ہے کیونکہ رسول کو اللہ نے بھیجا ہے جس طرح کوئی بھی کسی ملک کا ایلچی ہوتا ہے پیغام لے جانے والا ہوتا ہے جس کو سفارتکار بھی کہتے ہیں اب اس کی بےزتی اس ملک کی بےزتی ہے اس کی تکریم اس ملک کی تکریم ہے اس کے بعد کو ماننا گویا اس ملک والوں کے بات کو ماننا ہے تو یہ اللہ کا ایلچی ہے رسول ہے پیغام لانے والا ہے اس کے بعد جس نے مان لی اس نے اللہ کی بات مانی جس نے اس کے بات کو ٹکرا دیا انکار کیا اس نے گویا اللہ کے حکم کو ٹکرایا پھر اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کی وہ یقول کہتے ہیں تو تم ہمتا ہے فنمن بردار ہے ہمارا کام کیا ہے فرمر برداری کرنا فیضاں برضو میں نے اندیکا جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے بیتا تو مشورے کرتے ہیں رات کو میں سے رات کے وقت باتوں بیتا وہ رات کو مشورے کرتے ہیں چوری چھپے غیر الجی اس کے سوا تفولو جو آپ نے بات کہی ہے جو بات آپ کہتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ اپنا پروگرام بناتے ہیں واللا یذبمای یبیتون اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورے کرتے ہیں رات کو چھپ کر فعارضانهم اپ اعراض کرو ان سے متوکل علی اللہ توکل کرو اللہ پر وہ کفہ باللہ وکیلا کافی ہے اللہ تعالی کا اس میں جہاں اللہ کے رسول کو اطمینان کی دعوت ہے وہاں امتوں کو بھی ہے ایمان والوں کے خلاف بڑے مشورے چلیں گے افلائیں سبحان و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا پچھلے آٹھ میں بھی پہلے وہ جہاد کے لیے مطالبات کر رہے تھے جب اللہ رب العالمین نے جہاد فرض کیا تو آپ جہاد سے بچنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گئے اور جہاد نکلنے کے بجائے گھروں میں بیٹھ گئے ان کا اللہ رب العالمین نے رد کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں رسول کے بارے میں دل سے مطمئن نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے آپ کے مشوروں میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن جب الگ ہو جاتے ہیں مشوروں کو توڑ دیتے ہیں اپنے ہی باتیں بنا لیتے ہیں الگ اپنے مشورے کر کے اپنے کام خود انجام دیتے ہیں اسلام چھوڑ کر اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کے اور رسول کے سدق کو نہیں مانتے کہ یہ سچائی پر بنا ہے تو اس حیات میں اللہ نے اس حقیقت کو جاننے کے لیے دعوت دی ہے افلاح تدبر رن القرآن کیا نہیں وہ تدبر غور فکر کرتے قرآن میں و لوکھا نمن عند غیر اللہ اگر وہ یہ اللہ کے ماں سیوا کسی اور کی جانب سے غیر اللہ کے طرف سے ہوتا لو جدو فی اختلاف کثیرہ ضرور پا لیتے اس میں بہت اختلاف کیونکہ تیئیس سال کی زندگی میں ایک کتاب کا نظور ہوتا ہے انسان تو ہفتے کے اندر اپنے بات کو بول جاتے ہیں پھر مہینے گزر جائیں پھر ایک دو سال تین سال دس سال 20 سال تیئس سال تو لازمی طور پر انسان پہلے کچھ کہا ہوتا ہے بعد میں کچھ اور اپنے باتوں کو بھولتا رہتا ہے باتیں اس سے مختلف متضاد باتیں نکلتی ہیں یہاں تک کہ لوگ دو تین سالوں کے اندر کتاب لکھ لیتے ہیں اور اس کتاب کو جب انسان اٹھاتے ہیں تو اس کے تناقضات جمع کرنے ہی لگتے ہیں فلاں جگہ مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے فلاں جگہ اس کا رد لکھا ہے بہت سارے تناقضات جمع کر لیتے ہیں تو تیئیس سال میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنے طرف سے بنایا ہے تو اس میں تو تناقضات بہت سارے ہونی چاہیے تو اللہ نے تدبر کے لیے غور دیا ہے تو تدبر کرو فکر کرو سوچو اللہ کی کتاب میں تو تمہیں خود بخود اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول کی صدق سچا ہونا اس قرآن کے ماننے کے ساتھ منسلک ہے کیونکہ سد کے قرآن سد رسول کے لیے لازم ہے سط رسول سط کے قرآن کے لیے لازم ہے اگر قرآن سچائی پر بنا ہے مانو گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا یہ رسول سچا رسول ہے لیکن اگر رسول کی سچائی نہیں مانو گے تو قرآن کی سچائی بھی نہیں مان سکیں گے دونوں لازم ملزوم ہیں اور جسے کہ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم بغیر تدبر سے پڑھنا بغیر معنوں سے پڑھنا یہ کیسے ہے مختلف اقوال ہے اس میں اس بارے میں یہ مسئلہ کہ اگر ایک انسان قرآن پڑھتا ہے ترجمہ اس کو نہیں آتے لیکن وہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے پھر تو پھر تو یہ بات کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے مان لیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن صرف قرآن کو پڑھنا لفظی طور پر اور اس کے ترجمے کی طرف بالکل التفاط نہ کرنا اس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے تو یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے یا نہیں بازی نے کہا اس کی کوئی ثواب نہیں ہے قرآن میں بالکل غور نہ کرنا بالکل اس کی طرف التفاطی نہ کرنا بالکل اس کو ایک صرف ایک ذکر سمجھ کے پڑھنا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ قرآن تو احکام کی کتاب ہے تدبر کی کتاب ہے اللہ نے تدبر کا حکم دیا ہے وہ لے تذک کرو یہ اللہ کا حکم ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک تو اللہ نے اس آیات میں بھی فرمایا افلا برون یہ نہیں کہا افلا اخرون القرآن کیونکہ قرآن تو وہ پڑھتے تھے معلوم ہوا کہ قرآن کے پڑھنے سے حق انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے صرف پڑھنے سے جب تک پڑھنے کے ساتھ معنی اور مفہوم ہونا پڑھ رہے تو وہ حق کو نہیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ حق یہ پہچان معنی کے ساتھ ہوتے ہیں چلا نہیں ہو سکتا ہے تو تدبر کا اللہ نے حکم دیا ہے تفکر کا حکم دیا ہے ویزا جا ام جب آتا ہے ان کے پاس امن کے اول خوف یا خوف کے ازاں اذا وہ بھی تو مشہور کر لیتے ہیں اس کو یہ بھی منافقین کا شیوا کہ بات سننے کے ساتھ فوراً اس کو اڑا لینا پہلا دینا عام کر دینا ولو ردوه اگر لوٹاتے اس کو ال الرسول الرسول کے طرف وا الى اول الامر منهم اور وہ جو صاحب عمل ہے ان میں سے لعلمه الذين يقينا جان لیتے بولو يستنبتونه جو تحقیق کرتے اس کے منہم ان میں سے ولولا فضل الله عليكم اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالی کا تم پر ورحمت الله کی رحمت لتبعتم الشیطان تم پیچھے لگ جاتے شیطان کے اللہ کلیلہ مگر توڑے یہ بھی اسلامی معاشرے کے اندر منافقین کا طریقہ کار کوئی بات ہے ہی نہیں بس کسی نے بات کی معمولی سے اور اس کو لے کر چلنے لگے ان کو پھیلانے لگے اور بات سے بات نکال کر بنانے لگے اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے جیسے صورت حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یوح لدینا منوفا سے کمبے نہ بہ ان کا بیان کر تحقیق کرو اس کے یہاں اللہ ہمیں اصول بتاتے طریقہ بتاتا ہے کہ اس بات کا تعلق جس شعبے سے ہے اس شعبے والوں کو بتاؤ بڑے پیمانے کے بات ہے تو بڑے پیمانے تک پہنچ جائے فرمایا اگر ان لوگوں کو خبر مل جائے اور یہ ان کی حقیقت جاننے والوں تک اس بات کو پہنچائے یستنبتونہو منہم جو ان میں سے سمجھدار لوگ ہیں ان میں سے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ لا علمہ اللہ زینا ضرور جان لیتے لیکن وہاں تک پہنچنے کے تو نوبتیں نہیں آتی پہلے سے یہ باتیں اڑانا شروع کر لیتے اس سے بعض لوگوں نے استدیال کیا ہے تقلید کے اس بات پر اللہ تعالیٰ فرما ان کے پاس کوئی بات آ جائے تو وَلَو الْرَسُولَ الْعَمْرِ مِنْهُمْ اس الْعَمْر سے استدال کیا ہے حالانکہ یہاں آیات کے اندر سراہت موجود ہے بات کو رسول کی طرف لٹائیں رسول کی طرف لوٹانے سے آج مراد کیا ہوگا حدیثی رسول کی طرف لوٹانا اور الامر سے مراد اگر علماء لیا جائے تو زندہ علماء کی طرف بات لوٹانا کہ یہ مسئلہ ہم نے سنا ہے یہ بات ہمیں پہنچی ہے علماء کے مجلس میں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں علماء اس بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تو وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کی حقیقت کو جان لیتے ہیں جو ان میں سے ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا فضل از ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہارے اوپر اللہ کے فضل کی وجہ سے مصیبتوں کے آنے کے بندشے ہو جاتی ہے اس لیے فرمایا رحمت ہو اگر نہ ہوتا اللہ تعالی کا فضل تم پر اس کے رحمت تم سے تو تم پیروی کر لیتے تابیداری کر لیتے شیطان کے اللہ قلیلہ مگر بہت کم مانا شیطان کے پیروی سے کم لوگ ہی ہی بچتے کم ہی تم میں بچ جاتے اکثر لوگ شیطان کے بات کی پیروی کر لیتے فقات الفی سب اللہ کے رستے میں لا تو اللہ نہیں ذمہ وار آپ بنائے گئے مگر اپنے نفس کا وحرز ضلع اور ترغیب دو رغبت دو ایمان والوں کو قریب ہے کہ اللہ کف تعالیٰ گفرو بند کر دے جنگ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے واللہ اللہ سخت ہے لڑائی نے اور سخت ہے سزا دینے میں اللہ رب العمی نے فرمایا نبی صلی اللہ وسلم آپ تو اپنے ذات کے پابند ہیں آپ کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پورا کریں آپ جہاد کریں آپ اللہ کے رستے میں محنت کریں آپ اپنی ذمہ داری کو قتال کے حوالے سے پورا کریں آپ اپنے ذات کے تک مکلف ہے جیسے کہ مشلا اور سلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا میں تو اپنے ذات اور اپنے بھائی کا کہہ سکتا ہوں کہ آپ تیرے رستے میں لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن باقی قوم کے لوگ ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہے تو میں آپ کیا کر سکتا ہوں تو اللہ فرماتا نبی آپ اپنے ذات کی مکلف اور پھر فرمائے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے وہ ہر ایمان والوں کو ترغیب دو ابارنا ہر رض ہر رض و تحریر کو ابارنا ترغیب دینا اس کے فضائل بیان کرنا اس کے مراتب بیان کرنا اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین جنگ کرنے میں عذاب دینے میں سخت ہے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ جب تم قتال کرو گے تو تمہارے دشمنوں کو وہ سزا دے گا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کر لیں گے اور پھر تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ایسا ہوا اس لیے فرمایا صلی اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فبا گفرو روک دے لڑائی ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے تمہاری وجہ سے ان کے دلوں میں خوف ڈال دے وہ پھر آگے بڑھنے کے لیے قابل نہ رہے یا جنگی میدانوں میں ان کو ایسا شکست دے ان کے افراد کو ایسا قتل کروا دے تمہارے ہاتھوں سے کہ پھر وہ میدان میں نہیں آئیں گے اور ایسا ہوا پھر صحابہ کرام یہ لغار کرتے تھے اور دشمن ڈانگتے تھے یہ اللہ کا قانون ہے نا آج مسلمانوں کے بستیوں میں کافروں کے جانے کے نوبت کیوں آئی اس لیے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑا جب یہ چھوڑ دیا تو کافروں کو یہ ہمت مل گئی کہ وہ مسلمانوں کے بستیوں میں گھستے ورنہ قانون اللہ کا اب بھی یہ ہے اس وقت بھی یہ تھا اللہ سخت ہے لڑائی میں اللہ کی لڑائی کیسے سخت ہے وہ تو پھر فرشتوں کو بیچتا ہے فضربو فوکل آنا وہ تو گردنوں کے معنے کا حکم دیتے گردنیں اتارو ان کے کل بنان کا حکم دیتے بن بن اس کا کاٹو فرمایا باشد جو تنقیرا سب ہے سزا دینے میں تنقین یعنی نکال سے ہے نا نکال رب ایسے سزا جو عبرت بن جائے ایسے سزا اللہ دیتے جو عبرت بن جائے پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ظاہر بات ہے جہاد میں مال کی بھی ضرورت ہوتا ہے بعض لوگوں کو اللہ نے مال نہیں دیا ہے اب وہ جہاد میں جا نہیں سکتے ہیں تال میں جا نہیں سکتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں مسئلہ بیان کیا میں جو کوئی سفارش کرے اچھی بات کا اس کے لیے ہوگا اس میں حصہ وومنشا شفاطن جو کوئی بھی سفارش کرے آتا برے کام کا یا کلو کے فلم ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے وکان اللہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگاہ بان مانا یہ کہ اگر کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو دوسرا شخص اس کے لیے مال کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے کسی مالدار سے کہہ سکتا ہے اس کو بھائی تیار کرو منجا غازی فقد غزا اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے نا کہ جو جہاد کے لیے کسی کو تیار کرے گا گویا اس نے خود جہاد کیا تو فرمایا کہ نیک کاموں میں سفارش کرو اور یہ بھی یاد رکھو اگر کسی شخص نے آپ نے کسی رشتہ دار کو کسی شخص کو دینی کی سفارش کی اس کو روک لو یہ جہاد پہ جا رہے اس کو روک لو یہ دیکھو اپنا مال اتنا خرچ کر رہے فلا فلا جگہ اس کو روک لو تو اس نخوصت میں اس بدبختی میں جہاد سے دعوت سے روکنے میں دین کے کاموں کے کام کرنے سے روکنے میں مال خرچ کرنے سے اللہ کے رستے میں روکنے سے اس کو اس گناہ کا اجر برابر ملے گا جس طرح نیکیوں میں شفاعت اللہ کی نبی اس کی فضیلت دیتے ہیں نا بیان کرتے من دلال جس نے دلالت کی کسی خیر کے کام پر تو آجر میں اس کے ساتھ برابر ہے نا نیکی کرنے والوں کے ساتھ کفا ہی کا درجہ اس کو دیا ہے کہ وہ نیکی میں عمل کرنے والے کی طرح ہے وکان اللہ گلش مقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مقیت نگاپان اس کی گواہ ہے اس کی شہادت والا ہے اس کی حساب لینے والا ہے پھر اس پر وہ سزا اور جزا بدلہ بھی دیتا ہے سزا بھی دیتا ہے وہ دا ہوئے اور جب تم دعائیں دیے جاؤ دعاؤں کے ساتھ فہیو بحثن میں نہا تو تم دعا دو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ اور دعا یا لٹاؤ اس کو ان اللہ یقیناً تعالیٰ کانا کلبا حساب لینے والا جہاد کے مسائل بیان کیے تو اکثر مجاہدین مختلف بستیوں میں داخل ہوتے ہیں علاقوں میں داخل ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ ان کو سلام بھی کرتے ہیں جس طرح اس طرح واقعات صحابہ پر بھی گزرے ہیں اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے تو سلام کرنے کے بعد وہ ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. یہ چھوڑو ڈر ڈر لگتے ہیں ان کو ڈر کے مارے سلام کرتے ہیں یہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے ہیں. بعض اوقات اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں. جیسا کہ پیچھے آیتوں میں ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرما ایسا مت کرو جو تم پر سلام کرے سلام کا جواب دو اگر اس نے السلام علیکم کہا تو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بولو اگر اس نے السلام علیکم و اللہ بولا ہے تو آپ اس وعلیکم السلام و اللہ و پڑھو ہاں اگر اس نے یہ تینوں جملے استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اجازت دے دیا ہے کہ اس کی مثل جواب دے دو مانا اس سے بڑھ کر سلام نہیں ہے جس طرح اور بھی بہت سارے جملے لوگوں نے بنائے ہیں وہ مغفرت ہو لیکن وہ اکثر ضعیف روایتوں سے اس کا استدال ہے معروف الفاظ یہی ہے تین تو فرمایا کہ تم پر کوئی سلام کرے سلام کا جواب دو اچھے انداز میں دو اور یہ ہمارے اسلام کے عظیم خوبیوں میں سے ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو وہ جملے کہو جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو وہ کہتے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو وہ کہتے سلامتی کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہو وہ جواب میں کہتے تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی کے ساتھ رحمت بھی ہو اور اس کے ساتھ اللہ کے برکات بھی ہو یہ کتنے عظیم الفاظ ہے لیکن اکثر لوگوں نے یہ چھوڑ دیا ہے کوئی ایک دوسرے کو ہاتھ ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں جبکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کرنا یہودیوں کا کام ہے ہاں یہ ہاتھ سے اشارہ ہماری شریت میں اس وقت جائز ہے کہ اس بندے تک آپ کا آواز یعنی نہیں پہنچتے اتنا قریب نہیں ہے تو پھر آپ دور سے زبان سے سلام کریں اور ہاتھ سے اشارہ کریں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے وہ بھائی سلام کر رہے لیکن آپ قریب سے گزر رہے ہیں السلام علیکم ساتھ میں ہاتھ ہلاتے یہ صحیح نہیں ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جس سے ثابت ہے سنت کے مطابق یہ دوسرا یہ کہ اکثر تو لوگوں نے سلام کو چھوڑ دیا ہے ہر زبان میں لوگوں نے اپنے اپنے جملے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے سلام علیکم بجائے آہلان و سہلن کوئی اپنے اپنے زبان میں الفاظ کہتے ہیں ان کو والے کہیں گے خیرے آئیں ہمارے پشتوں میں اپنے پخیر استعمال کرتے ہیں یہ اکثر لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں سنت چیزوں کو چھوڑ دیئے یہ درست نہیں ہے سنت کا اتباع بہت ضروری ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے جواب دو سلام کا جواب دو اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے مسلمانوں کے حقوق جو بتائے ہیں المسلم اللمسلم ستہ چھ چیزیں بتائی اس میں سے ایک سلام کا جواب دینا ہے سلام کرنا بھی ہے جواب بھی دینا ہے اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ ہوا مگر وہی ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق جس کی عبادت کی جائے مگر وہی ذات لہ جمان نہ تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن کے طرف لارے ببی ہی نہیں ہے کوئی شک اس میں ومن من اللہ حدیثا کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن سے باغنا کسی کی طاقت میں نہیں ہے کیونکہ پہلے جہاد کا ذکر بتایا اللہ کے رستے میں لڑو یہ لڑنا کس کے لیے ہے اللہ کے توحید کو غالب کرنے کے لیے ہے تو جو لوگ نہیں لڑتے ہیں نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں فرمایا اس کے لیے حساب کا دن موجود ہے جو لوگ اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں آراض کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے شفاعت حسنا کا ذکر کیا اور شفاعت سیاح کا تو اس کا نتیجہ بتایا کہ یہ بنیاد اللہ کے توحید پر ہے اقدے توحید ہے تو نیک اعمال کام آتے ہیں نہیں ہے تو نہیں آتے اور فرمایا کہ یہ سب کچھ جو کوئی شرک پر کوئی توحید پر لگے ہوئے کام کر رہے ہیں تو ان سب کے لیے ایک اجتماع کا دن ہے فرمایا اللہ اجمان مل قیامت اللہ ومن من ومن اصدق حدیثہ اللہ سے بات کہنے میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے قرآن کریم کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے اور حدیث کو بھی حدیث کہا ہے اللہ فرماتا ہے اگر کسی کا یہ گمان ہے کہ وہ قیامت کے دن نہیں اٹھ سکیں گے تو یہ گمان باطل ہے زام اللہ کفروا اللہ یو ان کا یہ گمان ہے پر میں بلا آپ ان کو کہو ضرور ضرور وہ ضرور اٹھائے گا لطبا اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے لطبہ سننا لام تاکید بنون سکیلا سختی کے ساتھ وہاں فرمایا ضرور بالضرور وہ تمہیں اٹھائے گا یہ تو تغابن کا دن یہ تو ہوگا فمال حکم فسط میں کیا اللہ نے پسلایا ان کو, کو بارے میں جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب جنگ احد میں عبداللہ بن ابئی کی معیت میں لوگ واپس چلے گئے جنگ سے نبی علیہ السلات و کو چھوڑ دیا تو صحابہ نے آپس میں اس بات پر اختلاف کیا بعض صحابہ نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے اور یہ واجب القتل ہے ان سے لڑنا چاہیے بعض نے کہا نہیں کل مگو ہے غلطی کر لیا انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آ گئے تو یہ لوگ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے صحابہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمال نے کیا ہوا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں تم دو گرو ہو گئے اپس میں اختلاف نہیں کرو سب کا سب اللہ تعالیٰ نے ان ان کی کی رقص مانا الٹ جانا پلٹ جانا اللہ نے ان کو ان کی اپنی خفیہ مرض ان کے سنوں میں نفاق اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو الٹ دیا ہے وہ پلٹ گئے ہیں جہاد سے اتور دونا کیا تم چاہتے ہو انتہ دو کہ تم ہدایت دو من کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی ہدایت کی را یہ دلیل ہے کسی کے پاس ہدایت دینے کے اختیارات نہیں ہے نہ نبی کے پاس ہے نہ صحابہ کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے اللہ کے پاس ہاں نبی کا کام کیا ہے ہدایت کی رہنمائی دعوت دینا وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو کما تو سوا ہو جاؤ تم برابر فلاں او لیا پسنا پکڑو تم ان میں سے دوست ہت آ جو حاضر سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ نکلے اللہ کے में میں فائن تو پھر گئے فکزوہم بس پکڑو کو وقتلوہم قتل کرو ان کو حیس وجد تموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ وَلَا تَتَّخِذُو مَتْ پَکْڑو ان کو مَتْ بنا ان کو مِنْهُمْ اُن مِسَ وَلِيَمْ وَلَا نَسْفِیرَا کوئی توس نہ کوئی مددگار یہ <تصفح> پہلے کے آیات کے بارے میں محدثین کے دو قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ بہت کے جو منافقین رستے سے پلٹ کر آئے تھے یہ ان کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مکے میں اسلام قبول کیا تھا بظاہر لیکن پھر جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کیا اور مسلمانوں نے ان کو ہجرت کی دعوت دی انہوں نے ہجرت نہیں کی قرب جوار میں لوگ تھے مکے کے تو اسلام نے کہا اچھا اس میں مختلف رائے رکھنے والے بن گئے کسی نے کہا جب وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر جہاد نہیں کرتے تو مسلمان کیسے ہیں کسی نے کہا ان کو ظاہری اسباب میسر نہیں ہے کہ وہاں سے ہجرت کرے طاقت نہیں ہے ان کے لہٰذا وہ مسلمان ہیں اس پر صحابہ میں فیطین بن گئے یہاں اس آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ود دو لو تک فرو نہ کما کا فروف تک اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو مکے کے قرب جوار میں منافقین ہیں یا پھر یہ مدینے کے منافق یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ اس حیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین پر کفر کا اطلاق کیا ہے شان نزول کے اعتبار سے ان دونوں واقعات کا تعلق اگر لیا جائے تو منافقین سے ہے دونوں کا تعلق اور دونوں کے اوپر یہ اطلاق ہو رہا ہے وَدْ دُولَو سوا مانا تم بھی اس طرح منافق ہو جاؤ جس طرح ہم تو کہ منافق جو ہوتے وہ کافر ہوتے لیکن اس میں جس طرح آپ کو معلوم ہے منافق اعتقادی اور عملی تو اللہ نے فرمایا فلا تن اولیا مت بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست تا جوہ جو روسی اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے رستے میں اب اس سے دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مکے والے منافقین کی بات ہے تو جب تک وہ ہجرت نہ کر لے مدینے کی طرف نہ آئے تو وہ تمہارے دوست اور مسلمان بھائی نہیں ہو سکتے اور اگر اس سے مراد مدینے کے منافقین ہیں تو مانا یہ حاجراحطہ سبیلّہ جب تک یہ جہاد نہیں کریں گے اخلاص کے ساتھ تمہارے ساتھ مل کر تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے اگر مدینے کے منافقین مراد لیا جائے تو یہاں یوہاج رفی سبی اللہ سے مراد جہاد ہے اور اگر مکے کے منافقین مراد لیا جائے تو یہاں یوہا سے مراد اصلی ہجرت ہے وہ ان جملوں سے ثابت ہوتا ہے اس سے مراد وہ مکہ والی لوگ ہو سکتے کہ اگر وہ اعراض کر لیتے اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ اسلام پر پابند نہیں ہے تو ایسے صورت میں ان کے ساتھ پہ لڑنا ان کو پکڑنا یہ جائز ہو جائے گا اور فرمائے کہ ان میں سے کسی کو دوست نہیں بنانا ہے مانا اسلام کے دوستی ان کے ساتھ برقرار نہیں رہے گی ادینا مگر بولو یہ جو ملتے ہیں نہ قوم کم ساکن اس قوم سے جس کے تمہارے اور ان کے درمیان میں واضح ہیں جاؤکم یا آتے ہیں تمہارے پاس حسرت سدو تنگ ہے ان کے سنے کام یعنی وہ لڑے یہ کہ وہ لڑے تمہارے ساتھ قاتلو قوم یا لڑے اپنے قوم کے ساتھ اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ضرور مسلط کر لیتا ان کو لڑے تمہارے ساتھ وہ القم السلام اور پیش کرے تم کو سلاح فو اللہ بنا اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ایسے قوموں کے بارے میں فرمایا کہ ایک طرف مسلمانوں کی حکومت ہے مسلمانوں کی قوت اور طاقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار لڑنے والے ہیں جس طرح اس وقت امریکہ ہے برطانیہ وغیرہ جو بھی کفار ہے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اگر مسلمانوں کی قوت اور طاقت ہو یا جیسے کہ اس وقت یہ صورت ہے کہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت تو نہیں ہے لیکن ایسی جماعتیں ہیں جو اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں تو اس آیات میں ان کے لیے حکمت عملی ہے کہ اگر ایسے کوئی دنیا میں لوگ ہے جس طرح جو وہ ہو گیا اب وہ افغانستان میں اگر نہیں لڑتے مجاہدین کے خلاف تو وہاں مجاہدین کی اس آیات کے تحت یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ان کے افراد کو تکلیف نہیں دیں گے اس لیے کہ اپنے میرے لیے دشمن مزید بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا فلقات الو تو ضرور وہ تمہارے ساتھ لڑتے لسل علیکم ان کو تمہارے اوپر مسلط کر لیتے تو اگر اللہ نے ان کو تمہارے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں دی ہے یا ان کے دلوں میں اللہ نے کوئی ایسا مسلحت ڈال دیا ہے جو تمہارے مقابلے میں نہیں آتے تو تم خامخہ مخواہ اپنے دشمنوں کے اندر اضافہ مت کرو ان کے ساتھ مت لڑو اور اگر وہ تمہارے ساتھ سلح کرتے ہیں صلح کا پیغام دیتے ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے دین کو تسلیم کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اپنا معاملات کرتے رہو ہم اگر کفر پر ہیں تو ہم اپنے معاملات کریں گے ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ صلح تم کر سکتے ہو فرمائے فما جوالاللہ لکم علیہم سبیلہ نئی بنا اللہ تعالیٰ نے تمہا ان پر کوئی جہاد کا رستہ لڑنے کا رستہ سبیل شمع مراد یہاں کتال ستجدونا فرینان قریب تم پاؤ گے یوریدونا اور لوگوں کو آخرین اور لوگوں کو یوریدونا جو چاہتے ہیں یا منوگم کہ وہ امن میں رہے تم سے ویا منو قومہم اور امن میں رہے اپنے قوم سے کل لما جب رد وہ پلٹ جاتے ہیں لٹھائے جاتے ہیں وہ الفتن تھے فتنے کی طرف پُرخصوفی ہا تو الٹا دیے جاتے ہیں اس میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ جب آپ کے ساتھ ان کی قربتیں ہوتی ہیں یا گزرگاہیں ہوتی ہیں یا تمہارے ساتھ ان کے کوئی مفادات ہوتے ہیں تو تمہارے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کوئی لڑنا نہیں چاہتے ہم تو تمہارے مخالف نہیں ہیں ہم تو تم کو اچھے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو اسلام کے بارے میں یہ رائے رکھتے یہ رکھتے لیکن جب اپنے لوگوں میں پلٹتے ہیں کفر اور شرک والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو فوراً پھر اپنے کفر شرک کا اظہار کرتے ہیں جب وہ اس قسم کے اعمال میں مبتلا ہے اور یہ چیزیں ان سے ثابت ہو جاتی ہے فرما فلم ذیل السلام اگر انہوں نے کنارہ کشی نہیں کی اور تم کو صلح کا پیغام نہیں دیا وہ یقف عیدیہ اور نہیں انہوں نے بن کے اپنے ہاتھوں کو بخذ ان کو وقت قتل کرو ان کو ہے تو ثقیب تم جہاں تم ان کو پاؤ وہ اور یہی لوگ ہیں جال سلطان وبینہ بنایا ہے ہم نے تمہارے لے ان پر ظاہر غلبہ مانا یہ کہ اس میں لڑنے کے لیے کوئی مخفی چوری چھپے بات نہیں ہے اللہ نے سلطان اموبین تم کو ایسے لوگوں کے خلاف دیا ہے کہ کھول کر ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو اب بلا شک بلا تردد تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو اور یہ قتال تمہارا اللہ کے کی دین کے لیے ہے اور دین کے غلبے کے لیے ہے اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا جائے گا اب یہ وہ منافقین ہیں جو اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے ضروریات کے وقت بہت ہی گہرے تعلقات قائم رکھتے ہیں بہت ہی اچھے معاملات رکھتے ہیں لیکن جب ان کے عقیدے کے باری آتی ہیں ان کی فکر کے باری آتی ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے بڑے سخت دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ مفادات کے لیے صرف روابط ہوتے ہیں چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو نسارا میں سے ہو ہندوستان کے لوگ ہو چائنا کے لوگ ہو یہ سارے لوگ قرآن کریم کے تناظر میں اس میں داخل ہیں ان کے اپنے اپنے ترتیبیں ہیں لیکن چونکہ اس وقت پورے دنیا میں ایسا اسلامی ریاست جہاں سے جہادی دستے روانہ ہو جائے پوری دنیا میں نہیں ہے چھورے چھپے باتیں اور جگہ ہے سارے دنیا کے مسلمان جاتے ہیں جہاں جہاد ہوتے وہاں پہنچتے ہیں لیکن سرکاری طور پر شرعی طور پر ایسے اسلامی ریاست اسلامی امارت نہیں ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کی یہ مسائل ہو تو اس وجہ سے یہ مسائل بھی ظاہر میں نہیں آتے ورنہ جب یہ ایسا ہوگا تو پوری دنیا میں لوگ تین پارکوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک اسلامی ریاست اور دوسرا ان کے ساتھ مقابلے میں آنے والے جو حکومتوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور تیسرا درمیان میں رہنے والے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خیر تو ان کے ساتھ بات ملائیں گے ان کے ساتھ خیر ہے تو ان کے ساتھ بات ملائیں گے یہ ان لوگوں کے صفات کے ان تین چار آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہوتے ہیں تو اگر ایسے لوگوں پر ثابت ہو جائیں کہ امن کے موقع پر کفار کے ساتھ مل کر وہ کام کرے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وہی واقعہ پیش کیا ہے جو کہ بنو خریزہ والا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ امن معاہدہ توڑ کر اور مشرقین کے ساتھ مل گئے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرقین کو شکست دی وہ بھاگ گئے جنگ یا سے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جا کے بنے پریزہ والوں کو پکڑو اور صحابہ نے ان کو پکڑا اور ان کے لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کیا اور توڑ بچوں بڑوں کو غلام بنایا ان کے مال کو تقسیم کیا یہ پھر ان کے لیے قانون ہے سیاحت کے تحت اللہ <خَطَعًا> نہیں ہے لائق کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے اب پہلے قتال کا حکم آیا کہ قتال کرو تو اب اللہ رب العالمین ایمان والوں کی ایمان کا ذکر کرتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے بہت سخت عجیب طرز اور انداز میں اللہ نے بیان کیا عما قان علیہ یہ تو شان نہیں ہے یہ تو لائق ہی نہیں ہے یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ کوئی شخص مومن اٹھ کر کسی مومن کو قتل کر دے ہاں فرما اللہ خطا غلطی سے ہو سکتا ہے خطا سے ہو سکتا ہے قتل خطا کے پھر مختلف صورتیں ہوتی وہ من قطرہ مومن خطا جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے فتح مومنطن تو آزاد کرنا ہے مومن غلام کو ودیتم مسلمتن اور دیت ادا کرنا ہے اللہ علیہ پورا پورا ان کے اہل کو ان کے وارثوں کو ان کا قیمت ادا کرنے سو اونٹ دینے اللہ یس سد مگر یہ کہ وہ معاف کر دے